محدہ تو محدت وک اللہ بدا, بدا تم بلال وک اللہ بلال گزشتہ مجرس کا باب تھا باب جاء في مصورین اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ حضرت علی نے کہا کہ اپنے کسی شاگرد الحیاج سے کہ میں اس چیز پر تمہیں بھیجتا ہوں یا اس مہم پر بھیجتا ہوں جس مہم پر مجھے پیارے رسول نے بھیجا تھا کوئی بھی فوٹو دیکھو تو اس کو مٹا دو اسی طرح کوئی بھی اونچی قبر ہو تو اس کو شرعی طور پر جتنا اس کے ہونے کا حق ہے اس طرح اس کو برابر کر دو اس حدیث میں بہت سے مسائل ہیں یا اس باب میں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے ادلیض الشدید شدید علمصورین فوٹو بنانے والوں کے بارے میں سختی کا حکم حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے کو بھی مسلمانوں نے بہت کچھ اختلافی بنا رکھا ہے حالانکہ کار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اختلافی نہیں تھا اسی طرح یہ فوٹو بنانے کی جو تعلیم یا جو سبب منع کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ یہ کہ ایک ظلم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمائے منظب اخلوق کا حل کی اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہے جو میری مخلوق کی طرح مخلوق بنا رہا ہے تو یہ گویا اللہ کی ذات مبارک کے ساتھ اللہ کی جناب میں ایک بہت بڑی بی ہوئی اسی طرح اللہ تعالی نے اپنی قدرت کے اظہار کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بے بسی اور قدرت نہ رکھنے کا بھی بیان کیا اللہ تعالی نے کہ اگر وہ جب یہ جو فوٹو بناتے ہیں تو اس میں روح بھی پھونکیں اور کیا ان کو یہ طاقت ہے کہ ایک جو برابر یا چونتی برابر بھی کوئی چیز بنا لیں دوسری بات یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنا پر فرمایا ہے اشد اللہ سے عذابن کی یہ لوگ جو بناتے ہیں فوٹو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے پانچویں بات یہ ہے کہ جس جس قدر انہوں نے فوٹو بنائے ہوں گے ذی روح کے اسی قدر اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دے گا کہ ان فوٹو پر فوٹو میں روح پہناؤ قیامت کے دن اور یہ ہو نہیں سکتا ہے چھٹی بات یہ ہے کہ قبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قبر کو مٹا دینے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وجہ ہے کہ ان کی وجہ سے بہت کچھ گمراہیاں جیسا کہ حضرت نور علیہ السلام نے فرمایا تھا رب البل النقی رمن ان ممن کبیانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا رب ان عبال اللہ کثیرانی خیمنی ان کی وجہ سے لوگ بہت کچھ گمراہیوں میں مبتر ہیں اس کے بعد باب ہے باب ماجا پی کثرت الحلف زیادہ قسم کھانے کے بارے میں بیان ہے قسم کھانا کسی چیز کی تاکید کے لیے ہوتا ہے اس میں ایک چیز قسم ہے اور مقسم بھی جس چیز کی قسم کھائی جائے وہ بھی شرعی ایک حیثیت رکھتی ہے اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کی قسم لینا یا کھانا یہ جائز نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منکانہ ہے علفلی بلّہ جس کو قسم کھانی ہی ضروری ہے تو صرف اللہ رب العزت کی قسم کھائے ورنہ چپ ہے اسی طرح غیر اللہ کی قسم کو شرک بنایا گیا ہے شرک بنایا گیا ہے شرک کہا گیا ہے شرعی طور پر وہ شرک ہے اگر کوئی شخص کسی بدھ کی قسم کھا رہا ہے یا کسی آدمی بڑے آدمی کی ذات کی قسم کھا رہا ہے تو یہ چیز شرعی طور پر شرک کہا گیا قسم کھانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ رب العزت نے بھی بہت سی چیزوں کی تاکید کے لیے قسم کھائی ہے کئی جگہوں پر اللہ رب العزت نے خود قسم کھائی ہے کسی چیز کی تاکید کے لیے قسم کھانا ضروری ہے لیکن جہاں قسم کھانے کی ضرورت نہ ہو وہاں زیادہ سے زیادہ قسم کھانا یا مطلق قسم کھانا یہ منع ہے اگر چھ آدمی سچا ہی ہو سچی بات پر بھی قسم بار بار کھانا یہ جائز نہیں ہے اور نباز مسائل میں قسم ہی کے ذریعے سے فیصلہ محکمے میں ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے البین تو المود نہیں وہ لمین ہوں جو کسی چیز کا دعویٰ کریں اس کو لا کر کے گواہ پیش کرنا ہے یہ کتاب ہماری ہے کوئی کہے تو اس کے بارے میں کوئی گواہی لا کر کے کسی آدمی کو پیش کرو کہ ہاں واقعی یہ کتاب ان کی ہے میں نے اس کتاب کو ان کے ہاتھ میں دیکھا تھا اور اس پر یہ سب کچھ لکھا تھا یہی کتاب ان کے دوسرا نسخہ نہیں ہے تو گواہی اگر نہیں ملے گی تو پھر جس کے ہاتھ میں ہے اس سے کہا جائے گا کہ تم قسم کھا کر کے اپنے کو بری کر لو شریعت کے بہت سے مسائل میں قسم کے ذریعے سے نظا کو حل کیا, جانا کیا گیا ہے اور وہاں قسم کھانا ضروری ہو جاتا ہے اب کوئی شخص کہے کہ نہیں وہاں بھی قسم کھانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے تو یہ الٹی فہم ہے بہت سی جگہوں پر قسم کھانا واجب ہو جاتا ہے اور جہاں ضرورت نہ ہو وہاں قسم کھانا منع ہے اور حرام ہے ہاں بعض جگہوں پر جائز تو قسم کھانا واجب بھی ہوگا مباح بھی ہوگا اور منع بھی ہوگا اے خدا نخواستہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو متحم کیا تو وہاں اور گواہی نہیں ہے ودین ارمون المحسنات ودین ارمون ازوا جاؤں تو ملمیات بربات شہدا اور شہادت و عہد بالله اربا شہادہ سم بل جو اپنی بیوی کو غلط کام میں متحم کرے بد اخلاقی میں متہم کرے اور اس کی کوئی گواہ نہ ہو اس کام پر تو وہ چار قسم یہ کھائے کہ میں سچا ہوں پانچویں قسم اس معنی میں کھائے کہ وہ جھوٹی ہے میرے اوپر اللہ کی لانت ہو اگر میں جھوٹا ہوں اس نے ایسا غلط کام کیا ہے اس کے بعد اس قسم کھا لینے کے بعد آدمی ایک دوسرے سے میاں بیوی الگ ہو جائیں گے حدیث شریف میں ہے ولا یشتمہان عمدن آئندہ بھی اگر اکٹھا ہونا چاہیں شرعی نکاح کے ذریعے سے تو یہ اکٹھا نہیں ہو سکتی یہاں قسم کھانا واجب ہو جاتا ہے اگر کسی نے قسم نہیں کھائی دیکھیے اور یہ تہمت لگا دی تو وہاں ان کو کوڑے مارے جائیں گے قسم کھا کر کے ہی ان کی جان بچے گی یہاں قسم کھانا واجب ہو جاتا ہے اگر نہیں قسم کھائیں گے تو تہمت کی بات ہوگی قزب کی بات ہوگی اور سوڑے کو, اسی کوڑے ان کو تہمت کے مارے جائیں گے اور ان کو چھڑانے کا اپنے اپنے آپ ہاں کو بچانے کا کیا طریقہ ہے جھوٹ قسم کھائیں یا سچ قسم کھائیں قسم کھا کر کے ہی ان کو پناہ ملے گی تو بہت سے مسائل میں قسم کھانا واجب ہو جاتا ہے بہت سے مسائل میں قسم کھانا مباح ہو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحفو امان اپنی قسموں کو محبوب رکھو لا آخدم اللہ بلغی امان کم اولا کی اللہ تعالیٰ لا آخد لاہ آخم اللہ بلغ وفی امانکم لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ قسم اکثر کھایا کرتے ہیں ایک عام عادت بن گئی ہے اس سے منع کیا گیا ہے لیکن اگر ایسا ماحول ہے جو خصوصی طور پر بد اسلام اور شروع اسلام کا مسئلہ تھا ایسے موقع پر لوگوں کی ایک پرانی عادت تھی کلام پاک میں اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے خاص وقت نازل فرمایا کہ اللہ تعالی اگر بغیر کسی تاکید کے کوئی قسم کھا رہا ہے جس کو لگو یا ایمان کہتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ معافذہ نہیں کرے کہیں آپ گئے تھے فلا جگہ لا اللہ مارا اللہ کی قسم میں نہیں گیا یعنی ایک عادت بن جاتی جس کو اردو میں کہا جاتا کلام یہ تکیہ کلام بنانا غلط ہے لیکن اگر ماحول ایسا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا پھر وہی قسم اگر ان سے قسم لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ فلا چیز پر قسم کھاؤ کہ تم سچ ہو یا جھوٹے ہو لیا ہے نہیں لیا ہے تو پھر وہاں اقدم المان ہو جاتا ہے یعنی گویا آپ نے قسم کو دلچسپ اور یقینی قسم کھایا ہے وہاں حق لینے اور دینے کا مسئلہ ہے اس میں اگر کوئی شخص سچ, سچ, سچا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سچائی کا اس کو بدلہ دے گا صحیح لیکن اگر جھوٹا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کیا گرفت ہوگی اور جھوٹھی قسم کھانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا درارہ دیا ہے تو قسم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی نے کسی نے قسم بھی کھا لیا کسی چیز پر کہ ہم یہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے اور نہیں کیا تو وہاں اس کو کفارہ دینا ہوگا کیونکہ یہ چیز اس کے ذمے لازم آ گئی اب اس کو کفارہ دینا پر کفارہ تو ہوئی تم معاشرت مساکین ہے میں نہ ہو سطح مت ہوں نہوں کی سوچ ہوں طريقته الله فيكم إذا كان هو انسرس البول عنده من أول فعليه أن يتطهر ثم يتحفظ يتحفظ بأي طريقة ثم يلبس لباس الإحرام فإذا جاءه بعد ذلك شيء فيغير ويتوضى بعد التحفظ يدخل للحرم ويكمل عمرته ولو جاءه سلاك ولو كان البول المستمر وجاءه في حالة الثواف في حالة السيل في حالة السيل لا بأس لكن في حالة الثواف التطهر كاملة فإذا يجب عليه أن يتطهر ثم يتحفر حتى لا يتلتق لا المسجد ولا الثوت فلا يحتاج أن يغير ثوبه فإذا جاء في ثوبه شيء فليغسل هذا الجزء من الثوب وهو طائع إن لا يحتاج أن يغير الثوب كامله لكنه يغير ما يتحفظ به بارك الله سلم تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اشق عمانہ کو اپنے قسموں کو تم محفوظ رکھو اگر کسی چیز جائز چیز کے کرنے جائز چیز کے نہ کرنے کے قسم خالی ہے تو اس کو تم محفوظ رکھو اگر کر لینا چاہتے ہو تو اس کا کفارہ دے دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اگر کوئی کسی جائز یا اچھی چیز کے نہ کرنے کی قسم کھا لوں یہ معلوم ہو جائے کہ کرنا اچھا ہے تو میں اس کو کر گزروں گا اور اس کا کفارہ دوں گا یعنی یہ کوئی بچوں کے ساتھ کبھی کبھی غصے میں بہت سی باتیں ایسی کہا جاتا ہے آدمی آج تمہارے ساتھ ہم بیٹھیں گے یعنی کھانا بھی نہیں کھائیں گے گھر سے نکل جائیں گے لیکن یہ دیکھا کہ نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے غلط ہے بیٹھ کر کے کھانا کھا لیا تو اس کو کفارہ دینا چاہیے اور اچھا ہے کہ وہ اس کو اور ہی ہوا نہ دے کہ آگے بڑھ کر کے مسئلہ اور خراب ہو کیونکہ انہیں چھوٹی چیزوں کی بنا پر بات کی بتنگڑ بند کر کے مسئلے آپس میں میاں بیوی کے بچوں کے خراب ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی قسم کھا کر کے آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میں کسی چیز پر قسم کھا لوں اور دیکھوں کہ جس چیز کے نہ کرنے کی میں نے قسم کھائی ہے اس کا کر لینا اچھا ہے تو میں اس کو کر گزروں گا اور اپنے قسم کا کفوارہ دوں تو کفارہ وہاں واجب ہو جاتا ہے یہ ہے عبز ایمان حفظ ایمان خواہان حکم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حضرت ابو حریرہ تار رسول کے بہت ہی پار صحابی جن کی یہ خاص خصوصیت یہ ہے کہ صحاب کرام میں سب سے زیادہ حدیث رسول کے حافظ وہ کہتے ہیں کہ سمیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے پار رسول کو یہ فرماتے سنا ہے الحلیف لسلہ قسم جو ہے یہ سامان بیچنے والے کے سامان کو زیادہ سے زیادہ رواج دینے کا سبب تو ہے لیکن وہ محبت البرکا روزی اور برکت کے لیے کو مٹا دینے والا ہے یہ ہے بہت بڑی تحذیر حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے بے و شرح کو حلال کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں احل اللہ البیہ وحرم الربا اللہ تعالیٰ نے بے کو, کو حلال کیا ہے اور دودھ کو حرام کا ہے لیکن ہر چیز کا ایک شرعی طریقہ ہوتا ہے نبی یہ قریب آخر روز آدمی جھوٹ کیوں بولتا ہے کہ یہ سامان ایسا ہوتا ہے کپڑا جائیے خریدے دکان پر آپ اس کو کتنے میں دے رہے ہیں دس میں نہیں بھائی آٹھ میں دے دیجیے وہ قسم کھا جاتے ہیں ایک ولہ آٹھ میں ہمارا خرید ہے حالانکہ اس کو ہو سکتا ہے پانچ میں, خرید پانچ میں بھی خریدا ایسا کر جاتے ہیں لوگ تو اس سے اس میں کوئی شک نہیں کہ آدمی خاص طور پہ ہم خود دھوکہ کھائیں اچھے پہچانی رات دن کے بیٹھنے والے آپ کے لیے اتنا ہے وہی کپڑا اور وہ بھی میرے ایک دوست آئے تھے دیکھنے سے گزر رہے تھے گاڑی سے چک کپڑا خریدنا میں بھی اتر گیا اچھے پہچاننے والے یہی جو رہتے ہیں بائیں ہاتھ پر سب یہ کیا نام ہے اس کو صبح کم ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے آٹھ ہزار حالانکہ وہی کپڑے میں بھی بازاروں نہیں یہ جب اس وقت بڑی بلڈنگ نہیں گری ہوئی تھی تو وہاں وہی کپڑے پانچ ریال میں مارے جا رہے تھے تو بعد میں ان سے کہا کہا نہیں وہ فرق ہوگا یہ ہوگا یعنی دیکھیں پہچانے والے پہچان والوں کے ساتھ بھی ایسا کہ رکھا آپ کی وجہ سے اب آپ کی وجہ سے جب دیا تو ہمیں تو شرم آ جانی ہے کہ بھائی ہماری وجہ سے جب کر رہے ہیں تو سچ کی رہے ہوں گے ایسا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلی پمن فقتن سامان کے رواج دینے کا اور سامان کے خرچ کرنے کا بکنے کا تو سبب بن سکتا لیکن ممہدت للبرکہ القسب کمیائی کو بھی مٹا دینے والا ہے آہستہ آہستہ اور برکت کو بھی مٹا دینے, دینے والا ہے اس وجہ سے آدمی کو چاہیے آخر جھوٹی قسم کیوں کھاتا ہے روزی ہی کے لیے تو نا اور یہ ایمان رکھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جان لو کہ کوئی نفس اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک اپنی پوری پوری روزی جو اللہ نے مقدر کر رکھی اس کو کھا نہ لے فج ملوفی طلب دیکھیے کتنی ساری بات سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آه. ہیں کہ روزی کے طلب کو اچھے راستے اچھے طریقے سے روزی کی طلب کرو فج ملوفی طلب اچھے راستے اور حلال راستے سے روزی کی طلب کرو آدمی کو اگر یقین ہو جائے کہ ہمارے لیے یہی جائز ہے سچ بات کر کے کہ ہمارا اتنے میں پڑتا ہے اس سے کم میں نہیں پڑے گا اور یہ نہ کہے کہ نہیں ہم اتنے ہی میں اتنے میں ہم, ہم نے خریدا ہے اس میں آدمی کو دھوکہ دینے کی بات ہو جاتی ہے بش پہلے رسول نے فرمایا منگشنا پلیسا منہ اسی طرح ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلاسۃ لائے تین قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا نہیں قیامت کے دن وہ لائے اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحدید اور دھمکی ہے حقیقت میں دوسرے گنا ہو یعنی کچھ گناہ ایک چیز کو شرک ہو گیا یہ اتنا بڑا گنا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو پاک نہیں ان کو بخشیں گے نہیں لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آدمی کو ان سے پاک کر کے معاف کر کے جنت میں بھی داخل کر دے گا لیکن یہاں اس سے اللہ تعالیٰ پاک نہیں کرے گا یعنی یہ کہ اگر جنت میں بھی داخل ہو جائیں کی نون نیکیوں کی بنا پر تو ان کا درجہ کم رہے گا حقیقت یہ بھی تفسیر کی ہے علما نے یہ نہیں کہ شرک کی طرح وہ معاف نہیں ہوگا لیکن اس سے پاکی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ معاف دے لیکن چونکہ تزکیہ یا اس سے برکت جو ملنی ہے وہ نہیں ان کو ملے گی وہ لوگ ذکیم والیم ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے اس کے بعد کار رسول نے تین مرتبہ کہہ لینے کے بعد کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ خواب و ہو وہ لوگ بہت ہی گھاٹے میں ہوئے کون ہیں وہ لوگ من ہم یا رسول اللہ آپ نے فرمایا المسبل جو شخص اپنے کپڑوں کو تخنے سے نیچے فخر اور گھمنڈ کے ذریعے گھمنڈ کر کے نیچے کر کے چلتا المس بل اظہارہ جو کسی کے ساتھ احسان کر کے اس کو احسان جتاتا ہے والمنفق المنف بالحلف وہ جو اپنا سامان بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے جھوٹھی قسم کھا کر کے اپنے سامان کو بیچتا ہے بہت سی حادی اسی طرح کی ہیں اسی طرح حضرت ابو رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت ہے جس کو میں نے نقل کیا آپ لوگوں کے لیے اس وجہ سے کہ یہ مسئلہ چونکہ بہت اہم ہے حقیقت میں ہم یار رسول نے فرمایا تجارو کچھ جارو یار رسول نے فرمایا کہ تاجر تجار جمع تاجر کچھ جمع فاجر فاجر تاجر مانے پورا ورک کا تاجر لوگ برے لوگ ہیں قیامت کے دن ہاں وہ لوگ برے نہیں ہیں جو سچ بولتے ہیں اور سچ بولتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے اور دوسری حدیث میں پیارے رسول نے فرمایا تاجر الصادق الامین جو تاجر سچا ہے امانت دار ہے وہ قیامت کے دن انبیاء اور شہدا کے ساتھ ہوگا بہت بڑی فضیلت ہے آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے آخر روزی کمانا ہے تو اچھی. یہی ہے یہ ہے پیارے رسول کے قول کی شرح اور تفصیل فج ملو طلب فجم روخت طلب سچی بات کہو عیب کو بھی نہ چھپاؤ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ جو تاجر اپنے سامان کا عیب چھپاتا ہے اس سے اس کی روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے صاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسی طرح آپ نے دوسری روایت میں فرمایا ہے البیحان بالخیار مالم یہ سفر رکھا ف انسد دو بیچنے والے بالخیار ان کو اختیار ہے بے کو نافذ کرنے یا بے کو رد کر دینے کی جب تک ایک ہی مجلس ان کی ہو مالا میں سفر یہاں بعض علماء کے گانے کی بنا پر چاہتے ہیں مالا میں فرق رہتا جب تک بات پوری نہ ہو جائے تو بات جب تک پوری نہیں ہوئی تو, تو پہلے سے بھی وہ دونوں الگ ہیں یعنی آپ نے کہا یہ کپڑا ہمیں کتنے میں دیں گے آپ دس ریال میٹر دیں گے اچھا ٹھیک ہے لے لیں گے یا یہ تازہ کتنے میں دیں گے دو میں دیں گے لے لیا پیسے بھی دے دیے ابھی دکان سے نہیں نکلے ہیں ہم کو حق ہے کہ کہہ دیں بھائی ہمیں اچھا نہیں لگ رہا آپ واپس کر لیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہم نے پیسہ لے لیا آپ نے کپڑا لے نہیں البئی بالخیار مالم یا جب تک دونوں الگ نہ ہو جائیں اس کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عمر اس طرح فرماتے تھے کہ جب کوئی تجارت کا کوئی مال جب لیتے تھے کوئی مال خریدتے تھے اچھا لگتا تھا تو خرید لینے کے بعد جلدی سے وہاں سے نکل جاتے تھے تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ مال والا کہتے ہیں کہ بھائی ہم واپس لیتے ہیں جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں اسی طرح صاحب مال بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ بھائی یہ شرح یہ ہمیں پسند ہے یہ سامان آپ واپس لیجیے ہمیں حق ہے کہنے کا آپ کو بھی کہنے کا حق ہے دونوں میں سے کہ جب تک دکان سے نہ نکلے ہوں تفرق ہے ابدان نہ ہو گئے یعنی ایک دوسرے سے الگ نہ ہو گئے ہو یہی صحیح مسئلہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک ان کی بات مکمل نہیں ہوتی دونوں اختیار رہنا ہے جب تک بات مکمل نہیں ہوئی تو ہمیشہ کے لیے یہ تو کوئی شرعی بات نہیں ہوئی کہ اس کو بیان کیا جائے کہ دونوں کو اختیار ہے وہ تو اختیار پہلے سے جب تک بات مکمل نہیں ہوئی بات مکمل ہو جانے کے بعد بھی ایک دوسرے ایجا و قبول کے بعد سامان بھی لے لیے تو دونوں کو اختیار ہے کہ سامان جب اگر نہیں پسند ہے تو بر وقت وہیں واپس کر دیں اگر اٹھا کے اپنے گھر لے گئے تو اس وقت اختیار نہیں ہوگا البتہ یہ اطلاع رکھوں نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے اس مال کو اگر لوٹا دے گا تو من اقال بیا تو اقال اللہ ہو کسی نے من اکال نہ دے من کسی شخص نے کچھ خریدا اس کا نزامت ہوئی کہ مجھے یہ نہیں چاہیے یہ چیز نہیں چاہیے تھی جا کر کے گھر بچوں نے ہنگامہ کیا کہ نہیں یہ چیز اچھی نہیں واپس کر دو آئے تو ان کو حق کہ اب ہم نے واپس کر سکتے لیکن اگر اس کے باوجود بھی خوش اخلاقی سے ٹھیک ہے بھائی نہیں پسند ہے آپ کو تو اس کی وجہ سے آپ کے گھر ہنگامہ نہ ہو ہم واپس کر لیتے ہیں اقال اللہ حضرت ہو القیامہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف کر دیں یہ بھی ایک بہت بڑی اخلاقی چیز ہے جو خرید فروخت کرنے والوں کو سمجھنا چاہیے لیکن جب الگ ہو گئے تو اس وقت کتنا بھی کوشش کریں اس کو واپس لینے کا اخلاقی طور پر تو ہو سکتا ہے لیکن فضائی طور پر یا یہ کہ ججمنٹ کے ذریعے سے اس کو واپس نہیں لے سکتے پھر رسول فرماتے ہیں انسد البئی وہ بھائی بیچنے والوں کو چاہیے کہ عیب جو ہے جو کچھ عیب ہے سامان میں اس کو بیان کر دے اس طرح کر کے سچائی کے ذریعے سے اگر دونوں خرید فروخت کریں گے بورے لہما فی بیہما ان کی بے میں ان کے شرح میں اللہ تعالی برکت دے گا وہ ان قطما و اور اگر عیب کو چھپایا جھوٹ بولا کسی بھی طریقے سے نہیں یہ چیز بہت اچھی ہے ایسی, ایسی تو بازار میں ابھی نیا نیا آیا یہ ہے وہ ہے بعض جو کچھ ہو دو پیر رسول فرماتے ہیں کہ آسا بہا ربحند ہو سکتا ہے ظاہری طور پر ربہ تو ہو جائے لیکن ان کی برکت بہ کی جاتی رہی اول یمین الفاجرہ جرہ منفقت السلات محفت البرک جھوٹ قسم جو ہے یہ سامان کو رواج دے کر کے بیچنے کا سبب بن جائے گا لیکن برکت اس سے ختم ہو جائے گی اس وجہ سے چاہیے کہ آدمی کو قسم نہیں کھانی چاہیے عام معاملات میں بھی اور خاص طور پہ جھوٹ بول کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تو ڈبل گنا ہوا ایک تو دھوکہ دیا مرگشناف علی سمنا کے شکار ہوئے جس نے دھوکہ دیا ہمارے مسلمان بھائی کو وہ ہمیں سے نہیں ہے بہت بڑی پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیزاری کا اظہار ہے کہ وہ ہمیں سے نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ جھوٹ کا گنا ہوگا اور جھوٹ بولنے کی تیسرا نقصان جو ہوگا اس کی برکت نہیں ہوگی اسی طرح حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح حدیث میں ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے لیکن یہ کہ کوشش رکھنی چاہیے پیارے رسول فرماتے ان یا تو لوگ الحب کا کمایا تو لوبل پہلی حدیث آپ نے سنی کہ جب تک اس میں وہ اپنی پوری روزی کھا نہیں لے گا اس وقت تک وہ مرے گا نہیں اس کو باہر اپنی روزی مکمل کر کے ہی مرنی ہے جیسے کہتے ہیں انتقال یعنی کردہ ان کی روزی اٹھ گئی یہ چیز ہے لوگوں میں مشہور ہے جب تک روزی مکمل نہیں ہوگی اس کو آدمی کو کی موت یا آدمی کی وفات نہیں ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آدمی کو روزی ایسے ہی ڈھونڈتی ہے جیسے اس کو موت ڈھونڈتی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ یہ یقین رکھتے ہوئے حلال طریقے سے روزی کمائے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں کو انہی چیزوں کا حکم دیا ہے جن کا رسولوں کو حکم دیا ہے یا رسول و کلے ملتا یہ بات ہمارا زخم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسولوں کو کہ اے رسولو اے میرے رسول تم آپ حلال روزی جو ہم دیتے ہیں اسی کو کھاؤ یہی یہی حکم بندوں کو بھی دیا گیا ہے اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں حرام روزی کے سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے سب سے بڑی تحدید اور سب سے بڑی تخویب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل جسم الحرام فلنارو اولا بھی جو بھی جسم حرام مال سے پلے گا تو جہنم کا زیادہ حقدار ہے جہنم اس کا زیادہ حقدار اور جہنم میں جانے کا وہ زیادہ حقدار ہے اسی طرح حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پال پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاص اللہ کل محم اللہ علیہ سکیم علام علیم تین قسم کے لوگ ایسے ہیں یہاں عدد پہلے آپ نے سنا المسبل المنان المنفق کسلا یہاں تین کے عدد اور ہیں یعنی یہ کہ پیار رسول نے صرف تین ہی میں نہیں عام طور پر عدد عربی زبان میں بہت سے لوگوں کے بارے میں عام لوگ ستر جس طرح کہا جاتا ہے اللہ پیار رسول کو کہا گیا کہ ان منافقین اور کافرین کے لیے آپ ستر بار بھی تو دعا کریں تو ہم قبول نہیں کریں گے پیر رسول نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کتنا بھی آپ دعا کر لیں ان کے لیے وہ دعا قبول نہیں ہوگی اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ستر کے بعد بہتر اکہتر بار دعا کرنے پر قبول کرتا اللہ تعالیٰ تو میں ان کے لیے دعا کرتا یہ ہے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ کا مظہر تو یہاں بھی یہی مقصد ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نہیں بولے گا ولاقتی ذکیم ان کو پاک بھی نہیں کرے گا اور ان کو دردناک کذاب ہوگا اس میں شیمت تو زان یہ بھی بہت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ تصویر کہتے ہیں تحقیرن اللہ رسول نے اشمت کہتے ہیں اس آدمی کو جس جو جس کے داڑھی کے بال خجرے ہو گئے ہیں یعنی یہ کہ آدھا فقا اور آدھا سفید پورے طور پر سفید نہ ہوا تو اس کو کہتے ہیں اشمت اس عمر میں آدمی کو چاہیے کہ کم سے کم کہتے ہیں اللہ کے بدلے بوڑھے ہو گئے شرم تو کوئے یہ بھی تو ایک مسئلہ ہوتا ہے یہ عام فطرت کی بات ہے لوگ اس بڑھاپے کا حوالہ دے کر کے کہتے ہیں کہ با ادب ہو جائے آدمی اللہ کے ساتھ اور عام لوگوں کے ساتھ اب بوڑھا آدمی جوانوں یا بچوں کی طرح تصرف کرے یا ایسے کام کرے تو یقین و مذہقہ بن جاتا ہے آدمی کے لیے اس وجہ سے اس عمر میں ایک وقار ہونا چاہیے ایک خاص حیت اس کی ہونی چاہیے تاکہ لوگ دیکھ کر کے چھوٹے لوگ دیکھ کر کے ان سے ادب لیں یہ ہے ایک عام مزاج اسلام کا اسی وجہ سے یعنی محدثین کرام بھی کہتے ہیں کہ چالیس سال تک تو آپ جتنا بھی چاہیں علم حدیث پڑھ لیں چالیس سال کے بعد پچاس سال تک پڑھانے بیٹھا اور پچاس سال کے بعد پھر اس کے بعد فوا کمزور ہونے لگتے ہیں چاہیے کہ وہ تحدیث سے رک جائیں بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ حدیث بیان کرنے سے رک جائیں حدیث زبانی بیان کرنے سے رک جانے کا مانا تو بہت بڑا کیونکہ کی جب حافظہ کمزور ہونے لگا تو غلطیاں بھی بہت ہو سکتی ہیں آیات اور احادی کے پڑھنے میں لیکن اس وقت لکھ کر کے کوئی لا رہا ہے اور کچھ دیکھ کر کے پڑھ رہا ہے حافظہ مضبوط ہے تو کوئی حرج نہیں اس وجہ سے وہ احتیاطن کہتے تھے کہ پچاس سال سے زیادہ زیادہ اس کی عمر اب ساٹھ پینسٹھ سال تک رہے گی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمار امت ایماں بہن ہماری امت کے عام لوگوں کی عمریں جو ہیں ساٹھ سے ستر سال کے درمیان گی دوسری روایت میں ہے موتر منایا موت کا آنا عام طور پر ساٹھ سے ستر یعنی طبلی عمر کو اگر کوئی پہنچے گا اب جب داڑھی دا دا دا کے بال پچاس ساٹھ کے بعد پک جاتے ہیں تو اس وقت آدمی کو اور کچھ شرم کرنے چاہیے اپنے کو اللہ کے سامنے لوگوں کے سامنے اس طرح رکھنا چاہیے کہ لوگ اس کا وقار سمجھیں اس کی ایک حیات اور حیبت ہو لوگوں کے درمیان نہ کہ وہ بچوں کی طرح ایسے کام کرے کہ جس سے بچے بھی ہنسیں اس میں سب سے بڑا گناہ اوشے میں تو ذہان اس حالت میں جبکہ خواہ ڈھیلے ہو گئے آگ کان ناک سب جواب دینے جا رہے ہیں اس وقت بھی آدمی یہ غلط کام فائشہ کر رہا ہے غلط کام کر رہا ہے زنا کر رہا ہے اس کا گناہ اور ہی بڑھ جائے گا دیکھیے چونکہ اس وقت اس کو تو اتنا خون اتنا گرم نہیں ہوتا ہے یا شہوت اتنی طاقت یعنی اتنی طاقتور نہیں ہوتی ہے کہ آدمی مجبور ہو جائے اس کے باوجود جب یہ غلط کام کرا اس کا مطلب ہے کہ شر اس کے جڑ میں پورے طور پر بیٹھ گیا ہے برائی اس کے نفس میں بیٹھ چکی ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ اس کا یہ کام اس عمر میں زیادہ غضب اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث بنے گا اس کے برعکس صاحب دیکھیں ایک نوجوان آدمی ہے نوجوان کا اللہ تعالیٰ نے اس کا اعتبار کر رکھا ہے نوجوان کے ہر آزاد الحمدللہ للہ طاقتور ہوتے ہیں دن بدن اور ہی طاقت ان کو ملتی ہے ایک اور اگر وہ اپنی جوانی کی طاقت سے مجبور ہو کر کے کوئی غلط کام کر جائے تو اس کا گنا کم رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو یو الحم اللہ فی ظلی یوم ملازل اللہ د سات قسم کے یا کچھ اور قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ان کو اپنا سایہ دے گا جبکہ کوئی سایہ نہ ہوگا ان کو اور جبکہ سورج سوانزے پر اپنی گرمی پھینکتا رہا ہوگا اس میں سے ایک آدمی یہ بھی ہوگا شاب بنشہ پی عبادت اللہ ایک ایسا نوجوان ہے جس کی نشو نما اور اس کی پرورش اس کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے یقیناً بہت بڑی چیز ہے جبکہ کھیل کود کا موقع ہوتا ہے اور اس وقت دنیا کی چیزیں اور دنیا کی زیب و زینت کی چیزیں اس کے دل کو لبھاتی ہیں اور اس کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اس کے باوجود وہ اس نفس کو مار کر کے اللہ کے راستے پر اس کو زبردستی کھینچ کر کے بیٹھایا رکھتا ہے شہاب بننا شافی عبادت اللہ اور کوئی عبادت میں پلے اس کو وہ درجہ نہیں ملے گا بوڑھا آدمی پلے وہ درجہ نہیں ملے گا زندگی جوانی اس نے کس کس گلی میں گزاری ہے پتہ نہیں بڑھاپے میں آ کر کے توبہ کر لیا اللہ تعالیٰ کو وہ توبہ بھی پسند ہے لیکن چونکہ جوانی میں جبکہ پوری دنیا اس کے خلاف ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے خلاف اس کو ابھارتی ہے اکساتی ہے اس کے باوجود اس نے اللہ کے سامنے اپنے کو اپنے اپنا سر جھکا رکھا اللہ تعالیٰ کے اس کی ایک خاص اہمیت اور خاص عزت ہے بوڑھا آدمی زندگی بھر اس نے غلط کام کیا توبہ کر لیا یہ بھی بڑی توفیق کی بات ہے لیکن وہ درجہ اس کو نہیں ملے گا پچاس سے چالیس سے ساٹھ سال تک وہ بیٹھے عبادت کریں لیکن وہ درجہ اس کو نہیں ملے گا شاپ النشافی عبادت اللہ اسی طرح وہ شیم اتزا جس کو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس عمر میں جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں سور حدید کی ہے کہ کہاں کی سور فاتر کی آیت ہے وہ یستر خون ابھی ہے ربنا اخریجنا نامل صالحم غیر اللہ خنہ نامل وہ لوگ جہنم میں جب ڈالے جائیں گے تو چیخیں گے یستر خون یسر خون نہیں چیخیں گے بہت یستر خون عربی کا قاعدہ ہے کثرت المبانی تد اللہ علا کثرت المہانی